سم مستقبل قبلہ <الْقِبْلَى> پھر اپنا روخ قبلہ کی جانب کر لو فکبر پھر اللہ اکبر کہو یہ اللہ اکبر کون سا ہے تقبیر تحریمہ پھر کہا سم مکرا باتسر محکم القرآن پھر قرآن میں سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھو اور ابود ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا سم مکرا بم القرآن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 پھر سیدے میں چلے جاؤ اور اطمینان سے سکون سے سجدہ کرو سم مرفا راسک سے سر اٹھاؤ بیٹھ جاؤ اور کیسے بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا میرے بھائی کہ آدھا آدھا سجدے سے آدھا اٹھیں پھر سیدے میں چلے جائیں نہیں